عضی اللہ عمل و رحمۃ الحمد اللہ محمد والمد مرتبہ زکن مجھے تمام خران اور باقی تمام سالن سام سلام بارشلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس فیق الحب باب الحش ہے پیج نمبر 138 سے اس کا آخری پیراگراف سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جو ہے باس ہمارا طواف اور سائی اور سلسلہ ختم ہو گئے توافِ نشاں بھی ختم ہو گیا تھا توف نساں جو ہے حج میں واجب ہے ہاں جی اور یہ توف نساں جو ہے توفِ زیارت کے بعد کی جاتی ہیں اور توف نساں صرف طواف ہے اور اس میں دورہ کرنا بھی پڑ جاتی ہے مقامی ابراہیم پہ آ یا کہیں بھی محرم کے اندر اور پھر اس کے ساتھ جو اس طواف کے انجام دینے کے بعد جو ہے میرا بیوی بھی ایک دوسرے پر حلال ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس کو توف نسا کہتے ہیں اور شاشن نے فرمایا وہ یک رو تاخر و تاخیر انحاظ لاجم تو تحفہ کو جو ہے گیارہ دس تاریخ اور گیاران بارہ ان سے زیادہ زیادہ تیرہ تک اس سے جو ہے یہاں تو دس باران تک تو اس سے زیادہ تاخیر کرنا مقوع ہے فرمایا انہیں دنوں میں اس کو انجام دیا جائے پھر فرمایا فیضات طاف حضرت طب جب طاف نصا بھی کر دیا تو اب حاجی کے ذمے لم یبقا علی حاجی کے ذمے باقی نہ الا رم الجمرا سوائے مینا میں آخر تین شیطان جامع جمرات ان تین شیطانوں کو کنگرے مانے کو رم جمرات بولتے ہیں اس لیے شیطان عمرے کو جمرۂ اولا جمرۂ غصہ جمرۂ اقبا لکھا ہوا ہے وہاں بورڈوی شطان لگا ہوا ہے جی تو پھر ایام تشریق ایام تشریح سے مراد گیارہ بارہ تیرہ ان تین دنوں کو ایام تشریق بولتے ہیں اور گیارہ بارہ کو مارنا تو واجب ہے تینوں شیطان کو مارتے تیرہ کو آپ کی مرضی ہے تیرہ کو جو ہے وہ رات کو وہاں ٹھہر کر تیرہ کے صبح کو بھی تیرہ تینوں شیطان کو مار کر آپ مکہ آ جائیں یا بارہ تاریخ کو زور کے بعد جو ہے تیرہ تینوں شیطانوں کو مار کر باقی جو اکیس کن کریں وہ وہی مہینہ میں پھینک دیں اور تیرہ کو وہاں تیرہ کی رات کو وہاں نہ ٹھہریں یہ وجہ سے وہ ابھی آگے حکم آ رہا ہے تو ہیں عیاں میں تشریح میں آپ کو شیطان کنگریاں مینا آپ کے ذمہ ہیں تو بھیا بغیر تو چاہیے آج کا جیلا مینہ مینا میں واپس پلٹ آ جائیں وہ یقین ابھا اور مینا میں ٹھہریں تاکہ گیارہ بارہ تاریخ شیطان کو کنکریا ماننے کے لئے تو اس لیے آگے فرماتی فیض ضالط شمز جب سورج زوال ہو گیا یعنی گیارہ بارہ تاریخ کو حکم بتا رہے جب سورج زوال ہو جائے منا لیو مسانی یعنی حش کے دوسرے دن خاص کے دوسرے دن ہم گیارہ گیارہ دل حجا تاریخ کا جو ہے پہلا دن ہے یہاں فرماتے ہیں دوسرے دن نحر قربانی کے دوسرے دن یعنی گیارہ تاریخ کو اور یہی دن جو قربانی کا دوسرے دن وہاں ہوا اول اییام تشرق یہی اییام تشریق کا پہلا دن ہے تو گیارہ بارہ تیرہ کو آیا میں تشریق بلتے ہیں تو گیارہ تاریخ جو ہے قربانی کا دوسرا دن تو گیارہ تاریخ تو گیارہ تاریخ کو نماز جب زہر, زہر کا جو ہے سورج جب زوال ہو جائے گا تو کیا کریں گے آخر آپ لے لیں گے جو آپ کے پاس جو کنکریں آپ نے مزلفہ سے لے کے آتا ہے ہاں جی ستار کنکریں اس میں سے آپ لے لیں گے ساتھ کل آپ نے مارا ساتھ ایک شاعر شیطان کو باقی آپ کے پاس ہے تو اس میں سے اخاضہ عحدہ و عشرین حسات لے لیں گے اس میں سے عہدا بیس یعنی کو بولتے ہیں ایک تو عہدہ ایک 20 پلس ایک تو اکیس ہو گیا جی؟ تو ایک کس گریم آپ اپنے پاس موجود کا میں سے لے لیں گے جو آپ نے مصطلفہ سے لے کے آیا اخاضہ لے لیں گے عہدہ و عشرین اکیس حساتاً کا گریم جو آپ کے پاس ہے آپ نے مینار ادھر مصطلفہ سے لے کے آیا تھا تو وہ کم کے لے کر کہیں گے وہ آتا پھر آپ آ جائیں گے اس جمرے کے پاس نینو شیطان کے پاس یہ ہی وسط منا جو مینا کے درمیان میں ہے وراما وب سپن اور اس کو سات کنکریاں آپ مانیں گے حسیاتن سف سپی حسیاتن یعنی سات کنکریاں مانیں گے متطراً درحلے کے آپ باوضو ہو یعنی غسل تو ہونا لازم ہے باوضو بھی ہے تہارت پہ یعنی باوضو ہو باوضو ہو کر شیطان کو سات کنکریاں مارنا ہے یہ سب سے چھوٹا شیطان ہوتے ہیں مات تقبیر اور شیطان کو ساتھ کنکریاں مارتے ہوئے اپنے اللہ اخبار پڑھنا ہے وہ اللہ اخبار پڑھنے کے بعد وہ دعاؤ وہ دعا سمرات یہی الور پڑیں گے اس کے بعد آج انہیں شیطان کی شرط سے بجنے کے لیے دعا بھی کرنا ہے کمافی جمرہ تلاقوہ من قبل یعنی مارنے کا ترقہ بتانے جس جی طرح آپ نے جمرۂ اقبا کو بڑے شیطان کو منقابل اس سے پہلے آپ نے کل مارا تھا دستارے کو آپ نے مالا تھا اسی ترتیب پہ اللہ اکبار پڑھتے ہوئے آپ نے شیطان کو ساتھ کنکریاں مارنا چھوٹے شیطان کو چھوٹے شیطان کو ساتھ کنکڑیاں مارنے کے بعد آپ سائیڈ پر ہو کر رخ میں قبلہ ہو کے کر دعا کرنے یہ دعا سناتی جی ہے روح پہ قبلہ ہو کے کر دعا کرنے یعنی توقف کریں لے آ لکھا وہ توقع ہے توقع کریں گے شیطان کو مارے مارنے کا چھوٹے شیطان کو اور تھوڑا سائیڈ پر ہو جائیں گے کیونکہ بیچ میں بہت ہجوم ہوتے ہیں سائڈ پر ہو کر قبلہ ہو کر تھوڑی دیر دعا کریں گے اس کے بعد سماتا معتا علا جمرہ پھر آپ آ جائیں گے درمیان شیطان کے پاس ہاں جی اس کو درمیان شیطان ہے اس کے پاس آئیں گے وراما بھی ہاں اور اس کو بھی مائیں گے بصا پن ساتھ کم کریں اس کو بھی آپ سات کنکریاں ماریں گے و توقع <متحدث> یہ عبارت مقدم موخر اس شکے میں ہاں جی اسے تصنا ہے یعنی بصف پن پہلے و توقفہ بعد میں ہیں۔ وہ رماں بیہ سب ان اس کو سات کنکریاں ماریں گے دوسرے شیطان کو بھی وہ توقفہ پھر آپ تھوڑا سائڈ پہ جا کے توقع کریں گے ٹھہریں گے اور دعا کریں گے ہاں جی جو بھی دعا آپ زبان آتے ہیں. ایک کے زبان پہ آتی ہے یکن شیطان سے بچنے کے لیے شیطان پہ ہاں شیطانی شہر سے بچانے کے لیے سب سے بڑی دعا وہاں پر یہ ہوتی ہے سب ماتا الجمراۃ علامہ اب دوسرے دوسرے شیطان کو مارا پہلے شیطان کو مارا پھر سائڈ پہ ہوا ہر شیطان کو مارتے ہوئے کنکرے میں مرتے ہوئے اپنے اللہ اخبار پڑھتے ہوئے مارنا ہے ہاں جی پھر سائڈ پہ ہوا دعا کیا پھر دوسرے شیطان کو مارا پھر توقف ہے نے سائڈ پہ ہو کے تھوڑے توقف کر کے دعا کریں گے اس کے بعد سب ماتا الل جمرا تلاقاب پھر آپ جمرۂۂ اقابا کے پاس آئیں گے سب سے بڑے شیطانی اس کے پاس آئیں گے جو مینہ سے قاری ہوتے ہیں وہ رماں بھی ہیں بسا اور اس کو بھی سات کا گرہ مانیں گے رماں بھی ہیں اس کو مانیں گے بسا سات کا مانیں گے تو یہ آپ کے اکیس کن ختم ہو گیا والا یہ توقع اور بڑے شیطان کو مانے گے بعد پھر وہاں نہیں رکیں گے بس اس کو مار کر آپ چہل پڑیں گے پھر وہاں سائڈ پہ رہ کے دعا کرتے ہوئے یہاں نہیں رکیں گے پہلے دو پہ رکیں گے ہاں جی شیطان کو من کے سائڈ پہ ہو کے دعا کریں گے بڑے شیطان کو ماننے کے بعد جمرۂ اقباب کو تیسرے شیطان کو والا یہ توقع پھر آپ توقع نہیں کریں گے نہیں ٹھہریں گے ہاں دعا کھیلیں سمعین شریف آپ تینوں شیطانوں کو مار دیں مارنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے <coughs> دو کے بعد جا کے مارا آشرو کے درمیان میں پھر آپ پلٹ کے آئیں گے اللہ رلی اپنے سامان کے بعد اپنے مینا میں اپنے ٹین میں آ جائیں گے ہاں جی وہ مینہ لگا دے اور کل بھی یعنی کل سے مطلب باران تاریخ کو بھی ہاک اسی طرح یا خزو آپ لے لیں گے اپنے ہاتھ میں اقدا شرین حساتاً اکیس کنکرے حساط کنکرنگ عید شرین اکیس ہاں جی یا خزو لے لیں گے اش شرین اکیس حساتاً کنکرے لے لیں گے اور یہاں پر بھی آپ جو ہے زہر کے بعد جا بھی جا سکتے ہیں لیکن کچھ مجبور ہونے سے تو ظہر سے پہلے بھی جا سکتے ابھی بعد میں آئے گا اور یئر اور پھر شیطان کو کنکریاں ماریں گے فی اللہ جس طرح ہم نے کل مارا یعنی کا استعمال گیارہ تاریخ کو آپ نے تین شیطان کو مارا تھا آپ پہلے چھوٹے کو پھر سائٹ پہ پہ دعا کریں گے پھر دوسرے کو درمیانی شیطان کو پھر سائٹ پہ ہو کے آپ دعا کریں گے پھر جو ہے تیسرے شیطان کو مار کر پھر سائٹ پر ننگا و خوب نہیں کریں گے وہ شیطان کو مار کے آپ نکال پڑیں گے مینار کے حدود سے شیطان کے حدود سے تو یہاں بھی یہی فر ہیں وہی عرمی اور پھر شیطان کو اکیس شیطران لے لیں گے پھر ماریں گے کما جس طرح آپ نے کل مارا تھا گیارہ تاریخ کو ان تینوں شیطان کو ماریں گے اب آپ نے گیارہ تاریخ کو بھی مارا بارہ تاریخ کو میں تینوں شیطان کو مارا ٹھیک ہے اب بارہ تاریخ کو ظہر کے بعد تینوں شیطان کو مارنے کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ پھر مکہ آ جائیں منا چھوڑ کے مکہ آ جائیں تو اس کو نفر اول ہوتے ہیں <coughs> پہلا گروہ جو مینار چھوڑ کے آتے ہیں آپ دو دن مارا اسی بات آ سکتے ہیں مینار مینار چھوڑ کے تو باقی ایک کس کنگرے آپ کے پاس اور ہوں گے اس کو آپ کیا کریں گے اس کو تو, تو کوئی متواری چیز تو نہیں ہے وہ وہ وہ وہ وہ بھی با... کچھ وہ بھی اسی بارہ تاریخ کو مارتے ہیں ڈبل مارتے ہیں وہ غلط ہے ایسا کوئی حکم نہیں ہے تیرہ تاریخ کو بیٹھیں تو تمام تینوں شیطانوں کو جس طرح باران کو گیارہ کو مالا ماریں گے اگر آپ وہاں نہ ٹھہریں تو اپنے باران تاریخ کو تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ ماریں گے باقی جو ایک شنکریاں رہ گیا وہ آپ ویسے مینہ میں پھینک دیں گے ہاں جی مسمۂ ارادہ بارہ تاریخ کو تینوں شیطان کو مارنے کے بعد پھر اگر آپ ارادہ کریں فرا ایک, ایک کوش کریں یعنی اب وہ چل پڑیں پھر حاضر علیم آج کے دن نہ فرا آپ کوشش کریں گے یعنی کہاں کوشش کریں گے یعنی اپنے میاں حرم کی طرف آ جائیں گے کعبے پہ آ جائیں گے کس اس لیے وہاں تو آپ نے عمرہ تو آپ کے تحفہ غیرت بھی ہو گیا توف نصاف بھی ہو گیا اب آپ کے اوپر ایک توفع واجب وہ وہ توفیدا ہے وہی کرنے کے لیے تو اگر بارہ تاریخ کو کوشش کر کے آ جائیں مکہ آ جائیں مینا چھوڑ کر فلا ہارا جالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے قرآن پاک کے آئے تھے لول تعالیٰ اللہ خیئے قول یہ قول فی فیو میں جو شرح دو دن مار کر پھر جلدی کریں یعنی دو دن شیطان کو مار کر پھر جہاں اور چھوٹ کے جلدی آ جائیں تو فلا اس تو اس بندے پر کوئی گناہ نہیں تو یہ پہلے دو دن مارا گیارہ تاریخ کو تیرہ تینوں شیطان کو پھر باران تاریخ کو مل کر پھر آپ جلدی کریں دو دنوں میں یعنی دو دن مار کر تو آپ پر کوئی گناہ نہیں زیادہ باران تاریخ شیطان کو مار کر تینوں شیطان کو وہ یہود علا مکہ آپ مکہ پلٹ کے آ جائیں وہ نفر الاول یہ پہلا گورو ہے جو خشک آئیں گے جو مکے منہ سے جو کچھ کر کے مکہ آ جائیں گے ہاں جی حرم میں <coughs> <coughs> تو پھر یہی باقی جو تیران اکیس کنکریاں رہ گیا تو تیران کو مارے گا وہ کیا کریں گے وہ یا تو رکا چھوڑ دیں گے ماں بقیر جو باقی رہ گیا من ہنسی آتی میں سے جو باقی رہ گیا باقی کتنا رہ گیا اکیس رہ گیا بھی مینہ مینا میں چھوڑیں گے باقی جو رہ گیا وہ مینہ میں چھوڑیں گے کنکریاں کتنا رہ گیا آپ خود فرمان ہے واحع عید وشرین حسات وہ پھر کنکرے ہیں تو یہ ایک چیز کا گرہ وہیں چھوڑ کے آ جائیں گے ہاں جی کوئی متوارک چیز نے لے کے آ جائیں یہ لے کے معنی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہیں آپ نے بارہ تاریخ کو ڈبل ڈبل مانے وہ بھی غلط ہے ڈبل مارنے کے کوئی حکم نہیں ہے اگر آپ کو اور مارنے کے شوق نہ چاہتے ہیں افضل ہے تو تیرہ تاریخ کو بیٹھ کے ماریں رات کو ہنٹھیر کا کر صبح مار کے آ سکتے ہیں ورنہ بارہ تاریخ کو دو شیطانوں کو مارے یا دونوں شیطانوں کو تینوں شیطانوں کو تو آپ شیطان کی رمی جماعت سے آفارے ہو گئے کوئی نہرادہ یتم اضلاع فرماتے ہیں وہ بھی اکیس چھوڑیں گے اگر آپ بارہ تاریخ کو خوش کر لیں مدنے کے محرم کی طرح مکے کی طرح اور مینا چھوڑنا چاہیں تو سکتے ہیں لیکن اگر آپ ارادہ کریں ایتم ایک پورا کریں مکمل <سؤال> کریں رم ی الحسنات رم پھینکنا حیثیت کن کریں جو رہے گی نہیں باقی اکیس کو بھی اگر آپ پھینکنا چاہیں شیتان کو ماننا چاہیں تو کیا کریں آقام میں بیمینا تو اب مینہ میں ٹھہریں گے وہاں رات گزاریں گے الگ ال تک یعنی تیرہ تاریخ سے یعنی بارہ کے دن کا آپ کل بولیں گے تو تیرہ ہو جائے گا تو اب مینار میں ٹھہریں گے کل تک یعنی با... کل تک یعنی با... تیرہ تاریخ تک تو تیرہ اور بارہ کی رات بھی وہاں ٹھہریں گے اور یہ عمل کیا ہے پھر تیرہ تاریخ کے صبح کو شیطان کو مار سکتے ہیں وہ افضل اور یہ افضل صورت ہے کہ تیرہ کی رات کو بارہ اور تیرہ کے درمیان وہاں میں ٹھہریں اور پھر تیرہ کی صبح کو تاؤں شیطانوں کو مار کر پھر آپ حرام میں آ جائیں مکے میں آ جائیں ورم ال کو جو کہ افضا لے وہاں ٹھہرنا و اور پھینکیں گے حسیات الباقیا باقی, باقی کنکریوں کو کب پھینکیں گے تو اذا تفاطی شمدر سورج اونچا ہو گیا قدر اور ایک نیزے کے برابر ہاں جی بن آٹھ بجے تک اور رومن یا دونوں نو دس بجے تک افضال دیا زوال ہو جائیں آپ کی مرضی ہے تاریخ کو آپ جس ٹائم پہ مارنا چاہیں مار سکتے ہیں البتہ باقی دنوں میں بھی بارہ گیارہ بارہوں کے بھی آپ جو ہے ایک نظا اونچا ہونے کے بعد سراشاں یا دو نظا یا زوال سے پہلے یا زوال کے بعد سب رتوں میں مار سکتے ہیں لیکن زوال کے بعد مارنا افضل ہے باقی دنوں میں ہے ہاں نی جی؟ باقی دو دنوں میں جو زوال کے بات مارنا افضل ہے ذور کی نماز پڑھ کر لیکن اب مجبور ہو جائے تو زہر کی میت سے پہلے بھی مار سکتے ہیں اس میں اخطلاح کی آل سنت جو ہے عام میں وہ زور کے بعد ہی مارنے کا حکم میں زور سے پہلے نہیں مار سکتے ہیں التشا میں جو ہے تینوں دن جو ہے تیرہ گیارہ بارہ تیرن کو تینوں دن صبح سے لے کر آسر تک جو ہے مار سکتے ہیں یعنی مغرب تک تینوں شیطانوں کو مار سکتے ہیں اس کے لیے ظہر کے بعد جانا ضروری نہیں ہے لیکن ہمارے شاسری نے فرمایا اور گیارہ بارہ کو ظہر کے بعد جانا شیطان کنکرا مان جانا افضل ہے ہاں جی لیکن اگر کسی نے اس سے پہلے بھی مارا تو وہ بھی صحیح ہے اس لیے آگے بتا رہے ہیں بھائی عجیوز و جیسے رامیہ شیطانم کو رمع کرنا مین الطلوشم سے صورت طلوع ہونے سے لیکن اللہ غروبیہ غرب غروب تک اس عرصے میں آپ مار سکتے ہیں پہلے دو دنوں میں میں ولا لیکن غیر بوچن افضل بادال کے بات ہے بہتر سورج زوال کے بات ہے ظہر کی نماز کے بعد ہے لیکن جو ہے تو سورت طلوع ہونے کے بعد سے غروب تک اس پورے وقت بیچ میں پر دن میں آپ بھی مار سکتے ہیں تو یہ تو اگر بظاہر تو صرف تیرہ تاریخ کو کیا ہے یا باقی دونوں میں کہتے ہیں یا جو فل یومین اولین اس سے پہلے جائے ہے یہی سلسلہ یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب تک تینوں شیطان کو مارنا جو ہے جائز فی الومین الاولین پہلے دو دنوں میں بھی پہلے دو دن سے مراد گیارہ اور بارہ اس میں بھی آپ صبح سورج طلوع ہونے سے لے کر اصر تک مار سکتے ہیں لیکن افضل اس میں اولا یہ ہے زور کے بعد مارے بیا جو جیسے رام یوہا رام شیطان کو کنگریہ مانا متخافتاً چپکے سے چھپ کر مینا جمرات سے چھپ کر مارے پھر لیالی راتوں کا بھی تو دن کو بولا سن سرحد طلوع ہونے سے لے گا تعلیم یہاں رات کو بھی مار سکتے ہیں فی لیالی ایا میں تشاہی کے رات کو بھی مار سکتے ہیں ضرورت مجبوری کے موقعوں پر کن کے لیے جیسے روحات جو میدان میدانی مینا میں بیل پکڑے چلانے کے لیے بیچارے جاتے ہیں ان چارواہوں کے لیے ول ابید اور غلاموں کے دن بھر واقعوں کے خدمت میں بے کا اپنے حج عمل پرانی کر پاتے ہیں تو وہ رات کو جا کے کن گیا مانے والا دوسرے کمزور لوگوں کے لیے جو دن کو جائیں تو وہاں لوگوں کے ہجوم میں پسنے کا خطرہ ہے جان کو خطرہ لہٰذا وہ رات کو جا کے ماریں خلوات ہوتے واجز دن اور وہ لوگ جو عاجز ہیں دن کو مارنے سے کسی وجہ سے عاجیز اگر نہیں مار سکا وہ بھی رات کو جا کے ماریں وخوائفین اسی طرح وہ لوگ بھی دن کو جانے میں انہیں دشمن کو خوف ہے وہ لوگ جن کو خوف ہے ڈر ہے مینان دشمنوں سے وغیرہ میں اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بھی جن کو بھی کوئی بھی مجبوری ہو گئی دن کو نہیں مار سکا تو وہ رات کو جا کے بھی تینوں شیطان کو مار سکتے ہیں گیارہ بارہ تاریخ کو خوب تینوں شیطانوں کو ماننے کے بعد اب آپ جو ہے فارغ ہو گیا تیرہ تاریخ کو بھی فیادہ پھر پلٹ کے آ جائیں مکہ مکہ کو کس مقصد کے لیے توافِ وداع توافِ وداع کرنے کے لیے چونکہ یہ تواف واجب ہے حاجی ہاں کے لیے اب توافِ وداع بھی کرنے کے بعد ہاں توافِ بھی صرف طواف ساتھ دفقافی گر چکر اور دو دو رکھنہ پھر مقام ابراہیم پہ آخر جو دعا کرنے ہیں آپ نے جی بھر کے دعا کرنا ہے توفے ودا کریں گے ٹھیک ہے جی ولم یاب کا پھر مکہ آ جائیں گے یا پا... پلٹ جو گے مکہ یہ تو پھر ودا توفے اب توفے ودا کرنے کے بعد ولم کا اب باقی نہیں رامین مناسب کے مناسب حرش کی عملیات میں سے الح اس شخص پر شیئن کش بھی بعد حضرت طواف اس طواف کو کرنے کے بعد یعنی توافِ وداع کرنے کے بعد اب حاجی کا حج کی تمام عملیت کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے اوپر نہ کوئی طواف واجب ہے اور نہ کوئی اور چیز اب اس کا حاجی کمپلیٹ ہو گیا اب اللہ اسے حج کو قبول کرے تو عاشق کے انداز یہاں پہ اتفاق کرتے ہیں